بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈبلو ڈبلو ڈبلو اے ایچ وائی اے ڈاٹ اور لوگوں ضرور کی بات یہ ہے ایک طرف یہ قصہ علی کی تلوار نے اسلام کو پھیلایا اور دوسری طرف یہ کہانی کہ علی کے باپ اتنے غریب تھے کہ علی کی پرورش نہیں کر سکتے تھے علی کی پرورش نہیں کر سکتے تھے کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئی ہیں پر موکنڈا اگر کسی اور کی کوئی حیثیت ہوتی اب بات میری سمجھ رہے ہو کہ نہیں توجہ کے ساتھ بات کو سنو اگر معلوم ہو تو کہ نبی کے ساتھ نبی کے ماننے والوں میں کسی دوسرے کی کوئی حیثیت ہے تو ابو بکر کے پاس نہ جاتے اس کے پاس جاتے تنظران لے کر اللہ لانے کے نہیں کہا جھوٹ کی امتہار ایک بچہ جو نبی کی کفالت میں ہے نبی کی اس کو کہا سارا کام جو کیا اس نے کیا وہ بچہ تو اپنی کفالت نہیں کر سکتا اپنی کفالت ہے اس کو تو چچا کی گود سے لے کر اپنی گود میں لے رکھا ہے کہ چچا کا ہاتھ بڑھایا جائے اس کی بات ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی کے صحابہ کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے کسی کی شان میں ترقیز کی بات کہنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. لیکن سب اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی مقام اپنی اپنی منزل اپنی اپنی شان جو مقام ہرش والے نے سدیٹ کو دیا وہ کسی دوسرے کو اور اگر کسی اور کا وہ مقام ہوتا تو آخری زندگی کے لمحات میں نبی یہ نہ کہتے انا سیائی آب بکر لوگوں ساری دنیا کے سانوں کا میں نے بدلا چکا دیا ہے اگر محمد بھی کسی کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو وہ صدیق اکبر ہے اس کے احسانوں کا میں بدلہ چکا سکتا میرا رب ہی اس کے احسانوں کا بدلہ دے اور کسی کا تذکرہ کیوں نہیں جب بھی کم رکھتا ہوں نبی نے ابو بکر ہی کا نام لیا کسی دوسرے کا نام ہجرت کی رات کی کس کو بلایا کو بلایا انتم میں سوا یوسف جب نبی کی بیویوں نے کہا تھا آقا کسی اور کو بلا لیجیے پر میں جاؤ تم یوسف صدیق کی عورتوں کی کیا بات کرتی ہو یاد رکھو میری زندگی میں میرے مسلے پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا نام کیوں نہ لیتے ابو بکر اور پھر اپنے بھی جانتے ہیں بیدانے بھی چھٹی سائ بلو شاہدہ میں کو جڑ پتا تھا اپنوں کی حالت یہ ہے بیگانوں کی حالت یہ ہے تاریخ میں سیرت میں محت نے ماہ رشید نے لکھا کہ رزبا روہت کے موقع پر جب پور لشکر جراب لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے آیا y sí, como جانے بھی جانتے ہیں کرا بھی تو میں بوبا نبی نے کہا کوئی جواب نہ دے یہ کیا وہ کیا کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا اگر کسی اور کی یہ حیثیت ہوتی تو نبی یہ کہا اپنی زندگی میں یہ نہ کہتے کہ مسجد میں کھلنے والے سارے گریچوں کو بند کر دو اگر مسجد میں کھلنے والا گریچہ کوئی کھلا رہے گا یا نبی کا کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہوگی تو نبی سے جس عورت نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول مجھ کو رب کے واسطے کچھ دیجیے میں نہیں ہوں تو نبی نے کہا بی بی اماں تو ایسے وقت میں نبی کے پاس آئی ہے جب نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تھا کہ محمد خود ہوگا اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو اس عورت کو ٹوک دیتے کہ عورت کیا بات کرتی ہے محمد پر تو موت آ سکتی ہی کہ نبی نے کبھی کسی کے عقیدے کی غلط بات کو برداشت اور تو ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کی آمد پہ دست جا رہی ہے مدینہ طیبہ میں اور شہر پر بھی ہے فیڈا نبیشن یا اللہ نے ہمارے اندر وہ نبی بھیجا ہے جو کل کی بات نہیں جانتا ہے کل البدرو علیہ مسیات البائی بج شکرو علیہ ماد آل اللہ دائی ہم نے وہ چاند اترا اترایا ہے کہ ایسا روشن چاند کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ساری زندگی شکریہ اللہ کا ادا کرتے رہے تو اس نعبت پہ رم کا شکریہ ادا ہو سکتا ہی <سؤال> جب یہ کہوی ڈ نبی ین. یا وہ پیڑ اور یہ وہ نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے نبی پیشابی کے چکے ڈال کے رک جا یہ عقیدہ جھوٹا ہے رم کے سوا کل کی بات کوئی نہیں جانتا نبی کسی غلط بات کو سننا بھی گلارا کرتا <سؤال> سل اللہ سلو <تصفح> اگر اس عورت کا عقیدہ نہ درست ہوتا تو نبی کیا کہتے ہیں روک اور عورت تو غلط کہہ رہی ہیں نبی بہت ہو سکتا کا مقام ہے تو کس کا ابو بکر اپنے اور بیگانا کی بات نبی نوی کائرات نے اپنی وفات سے دو دن پہلے فیصلہ کر دیا کایا بلّہ اللہ میں لولا الا ابا بکر اور زمین والے ہی نہیں جانتے آسمان والے نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ابو بکر نبی کے بعد اس کے سوا کوئی دوسرا ہو سکتا ہو آسمان والے کا ہیں ایمان لایا تو اسلام کی آبیاری ہوئی اور پلانا ہوتا تو اسلام ہی نہ ہوتا اس کی تلوار نے اسلام کی دیواروں کو استوار کی نو سال کا بچہ اس کی تلوار نے استوار کیا کہ ایک جوان کی جوانی نے استوار کیا عجیب بات ہے اور آج یہ باتیں کی جاتی ہے کس اسلام میں کیا خیمت سب اپنے اپنے مقام لیکن معاملہ جان لو کہ جو مقام اس مطلب میں رب نے محمد کے صدیق کو عطا کیا وہ پوری کائنات میں کسی کو اٹا ہو اور پھر دام نے یہاں تک لکھا کہا ابھی کو خلافت سے اس لیے ہٹایا گیا کہیں اسلام پوری دنیا میں نہ پھیل جائے عجیب بات ہے اگر اس لیے ہٹایا تھا تو پھر سدیک نے اپنا خون دے کے اسلام کو کیوں پھیلایا تھا اور بس علی کی شان میں گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یہ بات اس کے متعلق تو کہی جا سکے شاید جس کو کام کا موقع نہ ملا ہو جس کو کام کہا بولو اور جس کو کام کا موقع ملا ہو اس کے متعلق کوئی پھر جھوٹا دعویٰ کیا جا سکتا فاروق کو بھی موقع ملا اور ضنورین کو بھی اور علی مرتدا کو بھی پھر سب کو موقع ملا ہے تعریف کے اور راک سامنے بکنے پڑے ہیں دیکھو تو صحیح کہ کس نے اسلام کو کتنا پھیلایا ہے اس میں لڑائی کی کیا بات ہے صدیق کے دور میں اسلام مدی نے چار دیواری کے اندر سمٹایا تھا اور ایک موقع آیا تھا خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے گا اسلام کا چراغ کام تھا جس نے کہا میری زندگی میں اسلام کا چراغ کل نہیں بجھ سکتا اگر دیا کا تیل ختم ہو گیا تو ہو گیا ابو بکر کا خون محمد کے دیا میں چلے گا اسی لیے مرخو نے کہا ردت اللہ ابا بکر ہاں آج ارتداد موجود ہے ابو بکر کی تلوار موجود <تصفيق> پھیلایا اسلام فاروق اس کا دور آیا ایک کی وقت میں مشرق پر بھی لڑائی ہو رہی مغرب پہ بھی شمال پہ بھی جنوب پہ بھی اور اسلام کے منکر کہتے ہیں ساشی کہتے ہیں جب تک عمر زندہ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے لشکروں کو شکست دے سکتی نہیں کتنے کتنا پھر پھرستان کا دور آیا پورے ایشیا افریقہ کے دروازوں پہ فاروق کے درانے میں قبضہ ہو چکا ہے اسنان کا دور آیا اس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا یار روس چاہا کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں رہا جہاں محمد کا پرچم میں لہرا گیا ہو صلی اللہ ہو اور پھر علی یہ کا دورہ ہے پھر علی یہ کا دورہ ہے رضی اللہ تعالی اور افسوس سے کہا اب تو بیٹے تعلی کم نام صدی کو بارو کو عثمان اسلام کی وجوہات کو کائنات میں پھیلاتے رہے مجھے بدکسمتی سے اہل قبلہ کے ساتھ ہی لڑنا پڑ گیا بارے. اور سمجھانے کے لیے بات کہہ دور جاؤ ڈاکروں کو کہو سر چمک کے مر جاؤ ایک انچ زمین ایسی دکھا دو کفر کی جس پر امیر المومی ندی نے قبضہ جمایا ایک انچ ایک انچ کرتے ہو اور اور بات ہے جس خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حق میں کون تھا حضرت علی حق میں کون تھا حضرت ہے حق ہوتے ہوئے جس خلافت کے لیے جنگ جمل لڑی جنگ شکیر لڑی اپنے بیٹے حسین اس کے بڑے بھائی حضرت اعظم نے اسی خلافت کو ابھی معاویہ کے ہاتھ دے دیا بات کرنا بڑا آسان ہے ذرا آنکھوں میں ہاتھ آنکھ ڈالنے تو بات کرو پتا چلا اسلام کے لیے کس نے کیا کیا رضی اللہ تعالی, تعالی عنہم ہم نے کہا کہ روئے زمین پر سب سے مقدس گروہ اگر کوئی ہے تو صحابہ کا ہے اور صحابہ میں سے سب سے افضل صحابہ اگر کوئی ہیں تو پھرستان کے چودہ سو صحابی ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی پھر ان سے بھی افضل کوئی ہے تو جنگ بھر کے تین سو تیرہ ہیں جس جنگ کے شراکت کو رب نے کہا جاؤ جو جو چاہے کرتے رہو میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا کر دی ہے پھر ان سے بھی افضل اگر کوئی ہے تو وہ دس تراوہ ہیں جن کا نام لے کے محمد نے جنت کی بشارت دی ہے اور پھر ان دس میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہیں نبی کے بعد نبی کی مسئلے خلافت میں بیٹھے ہیں اور ان چاروں میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہے نبی نے کس کے متعلق کہا تھا کہ اس کے لیے جنت کے آخو دروازے کھولے جائیں گے ابو بکرے صدیق رضی اللہ تعالی اور ان کے بعد ہنر فاروق عالم رضی اللہ تعالی اور ان کے بعد سنور ہے اس بارے میں رضی اللہ تعالی ہر ان کے بعد ار جے مرتبہ رضی اللہ تعالی ترتیب یہ ہے ایمام کی تم حقائق ہے تبدیل کر دو اسی لیے جب کسی نے ابن ہزم امام سے پوچھا سب سے پہلا مومن کون تھا تو آپ نے فرمایا بحث کو چھوڑو کون تھا خدیجہ تھی کہ علی تھا کہ ابو بکر تھا دیکھو کہ جس کا ایمان اکثر ہوا وہ کون تھا خدیجہ تو اپنی بیوی بی تھی علی تو بچہ تھا گھر میں پرورش پا رہا تھا دعوت داخت جس نے سب سے پہلے لپے کہی وہ ابو بکر اس سے تھا رضی اللہ تعالی جب سیلا کے محمد کے ساتھ کھڑا ارے اس سلا تو جو پیر محمد کے سینے پہ آئے پہلے ابو بکر کا سینہ چھین کے جائے اس لیے ہمیں ان حقائق کو سمجھتے ہوئے نبی کے صحابہ کی حکومتوں کا اقرار کرتے ہوئے نبی کے احاب سے محبت رکھتے ہوئے ان کی پیر اختیار کرتے ہوئے اس بات کو بھی محبوب رکھنا چاہیے شہین کی عظمت میں سر سے ماہ جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے ایمان کامل ہو سکتا اور یہ لڑائی جو لگڑی ہے تعینات اس کائنات میں لڑی وہ اپنے خاندان کی عظمت کی لڑائی نہ تھی بلکہ رب کی ربوبیت اور الوحیت کی لڑائی تھی لوگوں نے اس کو کویال بیٹھ کا مسئلہ بنا دیا سب کچھ علی گڑھ اگر علی کلی تھا تو لوگوں کو اس سے کیا تھا لگا رضی اللہ تعالی عنہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تبلیغ آپ کی ساری دعوت اس کائنات میں رب کی توحید کو منوانے کے لیے وہ توحید جو آج سارے مسلمان بڑھا بیٹھے جو آج کسی کو یاد نہ حاکموں کو نہ محکوموں کو نہ آکا کو نہ رہایا کو سارے شرک تکلے ہوئے اللہ ہم کو سدیق کا ایمان فاروق کی عدالت عثمان کی سخاوت علی کی شجاعتہ فرمائے اور جیتے بھی اس بات پہ قائم رکھے کہ ہم اس کو اختیار کیے ہیں جو محمد اور رسول لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی